اب کہیں گے پیچھے بیٹھ رہنے والے جب تم غمت لائی چلو تو ہمیں بھی اپنی پیچھے انہی دو وہ چاہتے ہیں اللہ کا کلام بدل دیں تم فرماؤ ہرگز ہمارے ساتھ نہ آو اللہ نے پہلے سے انہی فرما دیا تو اب کہیں گے بلکہ تم ہم سے جلتے ہو بلکہ وہ بات نہ سمجھتے تھے مگر تھوڑی